فنادا فض المات فنادا فض المات بس ملایا انہوں نے پانی کے اندھیروں میں یہ فضل القب ال کے دو مطلب نہیں ہیں مفسرین میں ایک مطلب تو یہ ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ الزام المخاطب مالا یلتم مخاطم کو ایسی چیز کا الزام دینا جس کا وہ کائل ہے ہی نہیں اور الزام یہ بھی گیا ہے کہ گمان کر لیا تھا حضرت ظلم میں حضرت یونس نے کہ نک برل ہے ہم اس کے پکڑنے پہ قابل نہیں برگے حالانکہ ایسا گمان انہیں کیا نہیں تھا صرف ان کا بغیر اجازت کے وہاں سے چلے آنا اسی کو التزام بنا کے اللہ نے الزام المخاطب مالا یا التظلم کا ایک تانا دے دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بڑے آدمیوں کی چھوٹی سی لوزش بھی بہت بڑا کیس بن جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دوسرا معنی یہ ہے کہ فضن القد وہ اپنی قوم پر رضب ناک ہو کے اور صرف اس وجہ سے بغیر اللہ کے پوچھے کہ چلے گئے کہ ان کا بمان یہ تھا کہ ہم اس پہ کوئی تنگی نہیں ڈالیں گے یہ کوئی ایسا کیس نہیں کہ اللہ سے پوچھ کے میں جاؤں بغیر پوچھنے کے بھی یہاں سے چلا گیا ہوں میں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے کہیں گے کچھ نہیں اللہ نقبر ال اللہ اللہ انت من کہ ہم نے قبول کر دیا اس کو نجات دے دی ہم نے اس کو ہر غم سے اور ہمارا قانون بھی ضروریا قزال کا منزل اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں ایمانداروں کو کے, اندر ڈال کے پھر خود نکال لیتے اور نہیں پسنا نہ لیا ہم نے اس کو دیا اس کو اسلحہ کر دی اس کی بوڑی کی خود بخود ان میں کام کیوں اس لیے یہ میرے احسان اگر ان پر تھے تو وہ بھی اچھا بدلہ دیتے تھے وہ تھے جو سارے خیرات خوب دوڑتے تھے اچھے کام کرنے میں وہ ید اور بلایا کرتے تھے ہمیں رہبن شوق کے لحاظ سے بھی وہ رہبن ڈر کے لحاظ سے بھی وہ کاننا خواشہ ہمارے لیے تو وہ بالکل مٹ کے رہتے تھے فرجہ اور وہ مائی اس کو بھی سلامت رہی ہم نے دی جس نے محفوظ رکھا تھا اپنے حیا کو فَنَفَقْنَا فِيهَا سیاح مرو ہونا بس پھوکا دیا ہم نے بیچ اس کے وجود کے مرو ہونا اپنا ایک خصوصی ہوں اللہ ہاں بنا دیا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو اپنی قدرت کی خاص نشانی تمام لوگوں کے لیے خما صاحب یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں ہاغ ہی امت کم امت اندر کہ یہ سب کا جتنے واقعات گزرے ہیں یہ سارے کے سارے ہاگ ہی امت یہ بھی جو تمہارے برو کی پارٹی تھی امت کم ایک ہی عقیدہ کر کے امت انواہے گا وہ ان رب تمہارا رب چھی پوجا کرو مگر انرحم امرہم بینہم بعد میں بادلوں نے کاٹ ڈالا امرہم اتفاقی مسئلہ ان کا بینہم ہوں آپس میں کاٹ ڈالا بعد کے بغلوں میں امرہم اتفاقی مسئلہ ان کا بے نہ اپنے درمیان اچھا کلا جو ہر ایک ہماری طرف لوٹ کے آئے گا جو صحیح نشانہ جو شخص عمل کرے گا نیک اس شرط کے ساتھ کہ وہ مینڈن ہو و لسا یہی تو نئی انکار کیا جائے گا نئی بے قدری کی جائے گی لسا یہی اس کی کوشش کی ان نہ لہو کا تو ہم اس کی ہر حرکت لکھتے رہے ہیں وہ حرام نالا کریت محر جبائیت حرام ہے اوپر بستی کے ایسی بستی اہلک نہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے دو مانے حرام ان اللہ کریت اہلک حرام ہے ان پر اس بستی کے ایسی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے کیا حرام ہے الہجو الہجو واپس لوٹنا بولے بتلا جن کو ہم نے کبھی موت کے ساتھ ہلاک کر دیا ہے وہ قتل واپس موت کے دنیا میں آیا نہیں سکتے اسی طرح جن کو ہم نے ایمان کی دولت سے محروم سمجھ کر جن پہ مر جباریت مار کے ہلاک کر دیا ہے یہ بھی مردہ سمجھو جس طرح مردے واپس نہیں آ سکتے اسی طرح یہ بھی ایمان کی طرف واپس ہے نہیں آ سکتے حرام اللہ کرا آگے ہے ان حملہ یارج ہوں منسوب نظہ حافظ میں ان حملہ لا یارج ہوں اس لیے کہ یہ مشرق واپس نہیں آتے ایمان کی طرف ہو اس واسطے ان کو ہم نے بولا کے ہلاک کر دیا ہے اور ہلاک ہونے کے بعد جس طرح مردہ واپس نہیں آ سکتا اسی طرح جن پہ محرداریت کی ہلاکت مار دی جائے وہ بھی واپس اسلام کی طرف ہو نہیں آ سکتا ہترا فوٹحت موجود تخریف تاکہ جب کھول دیا جائے گا وہ ماجوج کا معاملہ وہ بالکل حد سلون اور اس حال میں کہ وہ یا ہر ملک ہر بلندی سے یم سلون تیز ہو کر اتر رہے ہوں گے تیز ہو کر تیزی سے اتریں گے وقت اس وقت یوں سمجھو کہ قریب لگ گیا سچا کیا مس کو ہر کوئی دیکھے گا اور پتہ چل جائے گا کہ تھکنے والی ہیں آخر کافروں کی شاخ ستم سارے نظیروں یہاں والی رحمت ان کی توجہ کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی مسرت کہیں گے ہر قسمت ہماری ہم تھے بڑی مستی میں تھے منہذا اس دن کی طرف سے بالکل نہ ظالمین بلکہ ہم تو زیادہ نہیں تھے اس دن پھر آنکھیں جو تھک جائیں گی یعنی ٹھکانے آئے گا ایک دفعہ یہ پتہ چلے گا کہ ہم بالکل غلطی میں رہے ہیں ہم نے دنیا میں تو اللہ کی توحید کو ٹھکرایا تھا ہم اس کی طرف ہمیشہ توجہ نہیں کیا کرتے تھے ان میں کوئی جمع کا بد اے بشر تم اور جن کھڑے ہوئے کو تم اللہ کے سوائے پوج رہے ہو تمہارے سب گرنٹو اور تم ہر جہنم وہ این دھن ہو بڑھو گے سارے جہنم کا اور تم اس کے اندر ضرور وہاں وارد ہوو ہو گے داخل ہوو ہو گے اگر بتاؤ تمہارے یہ گھرے لیے گھڑے اگر یہ علا ہوتے تو ماں بار دو جہن نمبر ہو جاتے رف خالدین حالانکہ تمام کے تمام اسی کے اندر رہیں گے لحمفی یا ذخیرن رحم فی حال مرون ان کے لیے ہوگا اس جہنم میں چیخ بھی ہوگی سنر کی طرح رحم فی حال یس اور وہاں سن بھی کچھ نہ سکیں گے کیونکہ شور و شغب ہوگا جہنم میں آل دوائی مچی ہوگی ایک دوسرے کی باقی نہیں سن سکیں گے سوال انہوں نے کیا تھا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو پوجتے ہیں ہم تو حضرت کو پوجتے ہیں تو وہ تم جو کہتے ہو کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے تو کیا ہم وہ بزرگ ہستیاں بھی جہنم میں جائیں گے اچھا یار اگر وہ جاتے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں گے کوئی بات نہیں یہ عزید مذہب ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے بات ان معبودوں کی ہے جن کو تم نے گڑا ہے تم نے خود تراشا ہے اور جو وہ معبود تم بناتے ہو جو معبود ہمارے مقرب بندے ہیں اور نئی دردار میں ان کے لیے حسنا اور مبارک ہے وہ تو جہنم کے پاس بھی نہیں کے گے ان نل سب کتنے حسنا تاکہ وہ لوگ جو گزر چکا ان کے لیے ہماری طرف سے نریک مبارک ما کا انہا مبین وہ تو جہنم سے دور رکھے جائے گی بات ان کی ہو رہی ہے اس لیے اس نے زبرا نے جب یہ اتراج کیا تھا تو نے فرمایا تھا ماں آج ہالا میں کہ نہیں بڑا جاہلا او کا پٹھا اس کو اپنی ماں کی بولی کا پتہ بھی نہیں کہ قرآن تو کہتا ہے نا ماں تاب دین کیا ماتا بڈون وہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ ماں جو ہے وہ غیر گھڑیلو کو کے لیے آتا ہے اور جن اندیا کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ تو اکل مند ہے اس لیے اس کو اپنی ماں کی بولی کا پتہ نہیں ہے کہ خدا نے جو لفظ کہا ہے ماتا بدر اس سے اس نے کو کیسے سمجھ لیا ہے لا یس لا یس مہم ہسین سنیں گے آہٹ اس کی بہت ہی مستحط انفسند خالدین اور وہ چاہیں گے ان کی جانے جو کچھ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے نہیں گھبرا سکے گی ان کو گھبراہٹ کوئی بڑی سے بڑی بھی ڈل کے تک الگ کا حم ملیں گے ان کا ما کریں گے ان کو فرشتے اور ملتے ہی کیا کہیں گے اور یہ دن میں وہ دن جس کا تم وادہ دئے گئے تھے بزرگ تمہاری خیر ہے آج میری خیر ہے یوم سمارا کتے جس سے جل قطب اور جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو جس طرح لپیٹ دی جاتی ہے تحریرات کے چیک جی کتب وہ رجسٹر جس طرح تحریرات کے لپیٹ دیے جاتے ہیں اسی طرح ہم آسمان کو بھی لپیٹ دیں گے کما بدانا اول حلق نہیں جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا مخلوقات کو اسی حالت میں ان کو لوٹائیں گے یہ وعدہ ہوگیا ہم پر انا فائدین ہاں ہاں ہم ضرور کریں گے حقد کا کرنا بشارت اخرو تصویر بات ہے ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں من بعد ذکر انبیاء کی زبانیں بیان کرنے کے بعد ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں کہ انض یہ سال ہوں کہ ارض جنت کے راس جو ہیں وہ میرے نیک بخت بندے ہوں گے والاقب کا تب نا فی الحال آپ نے کورمنٹ آ یہ تمام مضامین سورج سے متعلق ہو گئے ہاں دو بانے ہیں نا ایک بعد قبل کروانے دوسرا بندا دے بیا اندیا اندیا کی زبان بیان کرانے کے بعد پھر بعد اپنے معنی پہ رہے ورنہ غرن بنانا قابل ارسلہ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اللہ عالمین تحریب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اللہ ارسالوں کا مگر آپ کا جو ہے وہ رحمت لال مین یہ نہیں کہ آپ رحمت لالمینا آپ کا بھیجنا جو ہے وہ رحمت کرنے کا ارادہ ہے تمام دہانوں پر آپ کو حصول بنا کے بھیجنا صرف آپ کا وجود رحمت ہوتا تو پھر رسالت دینے کی ضرورت نہیں تھی چالیس سال کے بعد رسالت دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وجود پر رسالت کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ ساری کائنات میں رحمت پھیل جائے کل انما انکم علاحما دلی بھئی دوسری مرتبہ دعوی وہی کیا دیا میری طرف فلان تم مسلمان کیا تم مانتے ہو فن تگم اور اگر پھر جائیں فکل اظمت کم اللہ تو پھر فرما دیجیے کہ اظمت کم میں اعلان کر رہا ہوں تمہیں اللہ سواعین بالکل برابر سرابر اللہ سواعین سب میری طرف سے اعلان ہے صحیح صحیح اطلاع دے چکا ہوں میں تم کو آگن تک اطلاع دے چکا ہوں میں تم کو اللہ سوا ان سوا اوپر صحیح طریقے کے برابر برابر میں تمہارا مسلسل صحیح اطلاع دیتا چلا رہا ہوں سنو اب ادری اقریبات میں جانتا ہے اونچی بات کو بھی تخت وہی جانتا ہے جو کچھ چھپا کے کرتے ادری نہیں جان وہ عذاب کا مؤخر ہونا شاید کے عذاب کا مؤخر ہونا فتم لکو تمہارے لیے ازمش بن رہا ہو وہ بتاؤ اللہ اور یہ بھی ہو کہ چندروجہ اور ایک وقت تک کے لیے بنیادی فائدہ اٹھا لیں اخیر میں ایمان کر دے میرے پیجندر کام رب بھی کم دل کو دن حق اور پیجندر نے کہا کہ اے میرے رب فیصلہ کر دے تو دن حق ایسا فیصلہ جو ہو کے رہنے والا ہو دن حق ہو کے رہنے والا ہو وہ ربرحمان المستان رب ہمارا رحمان ہے جس کے امداد طلب کی جاتی ہے اگر کوئی نہ ماننے تو ان مسٹان اسی کی امداد مطلوب ہے ان پر اس شخص کے جو کچھ